بسم الله سبحان الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيد الرسل والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم والا والا لہی وسخا دہیس بد کرو سفا شریف اللہ یا جو بات <سؤال> لکھو <سؤال> تو سنا سکھا شاپو دل ایسوار سوال واسطے قول شریف کے سلسلے منادد کی خال خانہ دی اس خدمت محبت اور عقیدت نویت کا نا فرما مرحم کی بخشے فرما جملہ مسلمان گانوں سبر چلی اور طافے سارے نے اس جہان فانی چھوڑ کے جنا کے تعلات سامان بھی حشر کی تیاری دی توفیق متا فرما دوستوں نے کیا دو مسئلے اس وقت جناب جوار کر رہے ہیں تقریباً سوا بارہ بجے دوا آخیا یہ ہے وہ گھنٹہ ہے گھنٹے تعالی میں کرنا کوشش کروں گا کہ سمیٹیاں جان پہلی گل یعنی اس پہلا رشہ جہا ہے وہ ہے کامل مومن کی موت پر قبرستان کی زمین کی تمنا اور دوسرا رشتہ جہرا ہے بلو بلاو چاہ چاں ختم کرا جائے بلاسی چنگا بلا سبحان اللہ وہ باہر لگے جانے اور جی تو خاندے دوسرا حصہ کیونکہ بھائی سلیم صاحب بھائی سدیپ صاحب والدہ صاحب کا نسان ہوا اور انہوں نے والدہ صاحب کے اس نے سوبھاؤ واستے اس بارے پاپ کا اہتمام کیا ہے نسبت دوسرا ہسہ میری گست آن اللہ تعالی اس مفت سر میں مدد اے دونوں مسئلے شاید سندر نام بیان کرنے کی دوشی بخشے سناو اور سننے تو بعد اس سارے مطالبے مسلمان پہلو یعنی اہل ایمانکال ہاللا <سلام> مطالبہ بلکہ لڑکی چڑھ دیا اور نہ آپ مطالبہ ایمان والے اللہ کو ان ڈرو جیو ڈرن دا حق ہے دوسرا مطالبہ ہے, کہ مَوْتُ اور آنی ہے مرد دا دطور خون خی درد تکلیف دکھ ہے لیکن میڑا تانا نہیں جن نے ہیں, ہی واپس بلایا ہے. فصل بندہ کٹ لینا سوہنی آئی پیڑیاں لاگی ہو جاتا ہے کٹنی شروع کر دینا مرضی مالک ہویا فصل کا آپ ہی بیجی آپ ہی کٹ لی جی فصل کٹن والے نو کو کوئی محنت سارنا نہیں دل دل اسی طرح درح خالج تعناط بندیا نیچیا ہے بندیافائی بندے, دی فصل、تخلیق فرمائی. تو جدو منظور دے, بندے بلا ہے مرد ہو جان ہونا پہننا نہیں لیکن شکر کہڑی شاید ہونی چاہیے کہ بندہ مریا کہڑے نظریے آیا کوفر تے مرے شرط سے مریا تے مر ہے گمراہی سے مرے بد مسگی چر ہے دوستو اللہ و, و تعالی خالق مالک ہو کے بھی نا اس اپنے پاک قرآن کے اندر بڑی بڑی خوشخبری ایمان تے مرن دے حوالے نال دی جنت دیا سفت نے سورت واقع بری یعنی میرا رب اپنے بندیا تے لالچ دے کے بھی اپنی جنت آسے کہ میرے بندے کسے نہ کسے طریقے جڑے سخت طبیعت نے ڈر کے جڑے نرم طبیعت نے وہ لالچ راہ چمان چل محبوب خدا امت علیکم امت تریس نے شہ تی شہ سے ہریس نے سرکار اس چیز کا حص ہے آپ کہ میرا کوئی امتی جہنم نہ ڈر بھی سنایا ہے جنت دیا بشارتا دی دیا ہوتے وعیدہ بھی دیا شرک منافت گمراہی بد مذہبی مرد ویدا بھی نے ڈر بھی سنایا میرا بندہ جہنم سڑے اے رب دے ربیب بھی نہیں چاہتے کہ میرے دا ہوا کرے دولت تر جائے میں آگا ویک بچے نو کی فطرت تو بالکل اسی طرح رب تب تیر جہاں بہتے سخت کے سن سڑا جنہیں بلایا خبردار جی پڑھ لگا کمزور کمار شریف نمبر پندرہ سفر نمبر دو سو چوری راہد رضی اللہ فرمانیہ نیشان کیا بیان کیا کی سوال ہے نا روایت、حدیث، میری پہلے حصے مومن, مومن کے ٹکڑے کی تمنا اتر کامل مومن کو موت آبرستان آواز آد جو احتمام کیا کھانا کھوا کے گھر پہ مقصد ہے ہوں میں بارے روایت حدیث کیوں سنا لگا چار گلا فارچو شوق بھی سارا نو پلاٹا کا شوق بھی سارے جناب چوتری بنان کا محلے سے وڈیرا بنان کا شوق بھی سارے ہوئے. بوٹشن تے سدر وزیر دا شوق بھی سارے نبی پڑا سدر مرد صدری ختم ہو وزیراعظمی اعظم مرد ہے مت جاندلر مرد ہے سارا کچرا جی کامن مومن بڑے. جن چار اس کا رکھ جس مرے ترشتے قبرستان سجا منری ہورشت لگ جائے کہ میرا مومن ہوں قبرستان آ قبرستان سجا چڑھو اور تکرا تکرا، زمین ٹکڑا ٹکڑا قبرستان کی زمین ہو دفن ہوتی سے مستفا سڑو گے نا جنہیں دل چھوڑے مان کسی پاس لکرتا ہے لازمی میند بڑی کہ او سارے چار چالا کرتا کر کے میں پیا گھر چوا میری میت گھر قبرستان فرشتے سے جا میرے سناو کا مقصد بھی اگو ہے کہ اب باقی شوق تو سارے نو لگے ماں پی نا جی اولادان ضروبا مستور اللہ مدد ہے حضرت کل جو ہے سبحان اللہ تمہیں سمجھ آ گئی سبحان sí, اللہ شروع کریے اس بار کیونکہ وقت چھوڑ ہے بولو سبحان اللہ سب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے مرنے کی ترغیب فرمایا فرمایا ان المؤمن اذا مات جدل مو کا مرد ہو مردیم ادب جیسے گزرے نے بیچیا بسری ماروم نہیں جلال <سؤال> نے جیو مرد نام رکھا قسم ਜਦੰ ਮਲੰਦ ਮਕਾਬਰ ਲੜਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ قبرستان جن ہر حال ہو اپنے رب جو راسی اپنے پارٹی لال <سؤال> امی رو جلال نے امیدر سارے کمرس کا من اللہ اس کی زمین دا رب کی مارا کردے مرد اوڑا تمنا کردا سونے جن دنیا کو جن نے اپنی زندگی ساری بہارا محلات کی تبیل کیم کی تبیل کی عورت لاوچ اڑئے اس سے قبر دار دنیا تو گئی ہے ذرا کچھ فرموا رب جل جلالہ کے اندر کوبرستان کی زمین کا ہر ٹکڑا ہر تکے مولا سونیا ائیو تو فنا فی حال لگے جی سارے بندے گا چڑ کے جا رہے پورا قبرستان بڑا سمجھا سمجھ آدھے دنیا, سمجھ دن سمجھ سمجھ دنیا تو کردہ کر گئے پر سان سمجھ نہیں آئی مل حترمان کر تمنا تمنا لڑکی تمنا ایمان چی ہوں کر ایمانے ایمان بارے سوچتے تم رب ایمان کی محبت اور مرن بارے میرا سلمان سن کسر سیڑی کر کہ کافر چن ملازم محمد سے کباب نکلا ہم راہ اور چاندئے ہون کی ہوندا تو تو فرما سن کا نے کہ فرمایا ان القاصر الا ما تا ازلمت الم قادر الم موت ہی جب کافر مشرت اندر اس کا درو ملازم جانے قبرستان شامل جانے انہاں سے مراد نکلے ہم قبرستان اندھیرا اندھیرا جانے واللہ سملاقات الا شانسی کو کیوں میری امتی مران دا پیدا ہوئے؟ مجھا بارا میرا طریقے کرے دے تعلیم تعلیم قانون شکل سورت لباس ہر نفرت کرے <تصفح> گا شوق پیدا کرنے بہت دسیا کہ میری امت جی ایمان چی ہجبیری <تصفح> ترم کی ہے اور جس قبرستان ہو, ہو, ہو جاتا ہے بارے آیا نا توجہ. <میرے> <جنگی> کی <کیا> اور پتر لگے تے خوش ہونے تالے بل آخری تو ہو جائے گا خران جا. پڑھ کے کی کرنا مینو دسو ماشاءاللہ جنہ دی والدہ صاحب افوت ہوئی انہوں کو پیسہ تو بتے رہنا پر بلایا کہ انہوں نے والدے بلو نو بلایا نے کیوں ہوں والدہ صاحب شہ کی کوٹھی بنگلے دی اب پڑھائی دی. اللہ تو پتر کیوں میں سکھائیے کہ مرن کو بعد ڈیفینس پتی بھی نے مطلب میں اپنے شکر کسی گیچ نا پریشان نہ ہو پراڈ لے کرو کرو رشتوں کبر چیڑنا پیسہ تالے بلو بلاؤ کہ تنگے گیو کہ نہیں بولو نا یار یہ سٹو ڈینٹا تو فائدے اور مطلب سٹو ڈینٹ بیٹھے لو پوچھا گی کرایہ میں سٹوڈینٹ کرایہ ہوں توجو یہ میں گل کیس رحا ہلی پڑھن ڈیڑھا حال پڑھن ڈیا زیر تالیم دس روپے پیچھے بس بھی سوک سک ہے پر نہیں چاہیے میں طالب علم کی گل کر لیا جنہیں قرآن پڑھا نا تو سرکار نے فرمایا جد بچہ پڑھن جانا ہے استاد پھر واپس کو جس زمین دے ٹکڑے قدم رکھد ہے اور ٹکڑا زمین کا دعا کرد قیامت تک استغفار استفار کرد اس طالب علم واسطے جن دین سکھ دیا قدم زمین امام <غی> <محم> ایمام دی مرن عیسا عیساسلام دہائی دلہار دلکار فوت ہونے لگا مر جا شاید پچھو بچی بچا, تے بچی بچا بھی بیٹا پیدا ہوا مرن کو مشہور ہوا بیٹا پیدا ہویا, ہویا, ہویا بولنے دے قابل ہوا ماں لے گئی استاد پہنچ جی بسم اللہ پڑھاؤ دیسوی پڑھاؤ توجہ قدرت عیسا لو اسلام قبرستان کو بارش ہو رہی جد فوت ہوئے اس نے قبر والا بی, بی دو وسیعت کی تھی کہ میرے مرن تو بعد بچی بچہ جو بھی ہونے سکھا دینے انہیں انہیں تو پاہ دیا بیٹا پیدا ہویا ہے آج وہ بولر دے قابل ہویا ہے انہیں توتلی زباننار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے ہے کہ میں رب دی رحمت نے گوارہ نہیں کیتا کہ زمین دے اتے انہیں بیٹا انہیں اولاد انہیں خون میرا نال ہوئے اور اس نے زمین دے تھلے میں دباق لوں عذاب کرا رحان اللہ یہ رحمت نے گوارہ نہیں کیتا تو ہم نے تسا کی بڑھا اللہ قبرستان سجایا جائے پڑی رب دین سکھائے گا شریعت سکھائے گا اور مینو کوئی دنیا کی تعلیم کوئی دنیا کی کتابیں اللہ بچا اللہ ہوا دوستو توجو ہوں جد موم کا مل بس میں دو گلا کر کے چلنا توجہ جد مرد عورت رب سونا مرن ہو سک قبرستان دیا گلا قبر دیا گلا دی دی زمین دیا گلا قبرستان کی زمین کا ہر ٹکڑا ہر کردہ مالا میرے دفن ہوئے میرے دفن ہوئے میرے دفن ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علام نے گل کے تو ود دجے پسند منہ مارے اپنی خبر بولیا جائے توجہ نہیں کیونکہ اور اور مرن مومن فرمایا، مرد ن ربے جگہ پہلا توحفہ تا کرتا دے وہ کی ہوتا ہے گناکار مناف مومن گلاکار سارے مومن گلاکار ایمان والے مرد ایمان والے اور چلو کی چار پائی چکتے مومن چار پائی نو تندر دے کے چار ہی چلتا ہے محلے لگانے چاری قدم چل دیں چاری کبھی معاف چاری کبھی گنا مافا دے پر شہدیاں جا مومن چار پائی چلے جائے بالکل سوچیا ڈیفینس ہوں تو بنیا پیا جنابیاں بنیا پی بلکہ میں جائے ہوم ماں باپ بڑھا ہوا ہے تو اتے چٹ آدھے حسن بھی کمیٹی والے کفن بھی انہوں نے بد بختی اس پیو ماری نہیں سکھا دین سکھایا میں نے دین سکھایا ماں میریل باہر دیا بیویاں دان گیا خدمت کرنی چاند لوگ باہر نے جہی غسل کفن کٹ مار کہ دینی یار آخری خدمت پیر تو دبا رہے ہیں کھانا کپڑا جتی کرتے رہی خدمت کفن ہاتھ لگا لاکی اولاد ویسے حق بھی ہے نا اولاد حک بھی ہے لیکن قربان آئے ان چار پائی موڈیا چک کے قبرستان لے جاوے اور جنازے دی نماز پڑھے ماں بوبے خدا نے مرد عورت عورت فوتوئی مرد فوتویا مرد نو سجوا خوشبو لاوے دوران کوئی ایپ ویک ویخر پا سرکار نے فرمایا اس غسل سے کسم دین والے خوشبو لے پر چلانے نکا دن والے دن دنیا تو ایک پارٹ کر